حضرت صاحب کیا جائے آپ کی ثقافت کا شرفی تعریف کی حضرت صاحبہ ہوں گے شرک کی تعریف کو نکالیں <سؤال> گے اچھی سی شرکی تعریف کی اللہ کی ناپ اور اللہ <سؤال> کی کباب میں شریک لہرانا شرک ہے حضرت صاحب یہی شرک ہے اور کچھ نہیں حکم ہی کہا تھا یہ پلان کیا نہیں ہے میرے شرف کی تعریف پوچھی تھی نبی کا بھی حکم اللہ نے کہا نبی کا بھی مان کسی ندی کا بھی مان رہا تو جناب والا کا سوال کرنا ہی تقلید ہے ورث صاحب زور یہ لگا رہے ہیں کہ سوار کرنا تقلید ہے لوگ سمجھے اگر سوال کرنا تکلیف ہے تو امام شادی کیوں کہتے ہیں میری تکلیف نہ کرنا یعنی سوال نہ پوچھنا شادیوں کی کتاب آم بھی کہہ رہا ہے سوال کرنا تکلیف نہیں اور شادی اگر اگر اس کا تجزمہ یہ کیا جائے کہ سوال کرنا تکلیف ہے تو امام شادی کہتے ہیں مجھ سے سوال نہ کرنا تو اپنے اب یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ تکلیف ثابت ہوتی ہے ارے جب تکلیف کی تعریف پر ہمارا اقتباس ہو گیا تکلیف اشتہار تو نہیں کہتے ہوتے وہ پورا نہیں کرتا اس کا جرم ابھی تک نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں اس کے بعد اثر صاحب متعین تو حکمت تکلیف کرتے ہیں ہمیں گی کسی کتابوں کے حوالے ہیں اس حدیف سے اشارہ تمت سے ثابت نہیں ہو ہوا ابارت سے ثابت نہیں ہو رہا ثابت بھی نہیں ہو رہا کون سی نسل ہے وہ بھی دکھا دیں میں کو سمجھنے کی بات یہ ہے مولوی صاحب نے ایک بات کی اشتہار ہم نے کہہ دیا اشتہار تکلیف نہیں مولوی صاحب مان گئے کہ کتابوں نے جو کہا صحیح کہا اور اب بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ابھی تو مجلس مختلف نہیں ہوئی ہے بدلس سے بیٹھے بیٹھے پھر گئے یہ باہر जाएंगे بستی سے باہر رہ گئے اور پھر جائیں گے پھر پھرتے ہی چلے جائیں گے یہاں بیٹھے ہیں جو چیز مانگ گئے ہیں ان سے پھرے تو نہ آج پہلی دفعہ پہلی دفعہ ٹاکرا ہوا ہے ہوتا ہی رہے گا ان کا میں بھی نہیں ہوتا ہے ایسا نہ کرے گا کہ ایک دوسرے کو فلم زیادہ چھٹکا لگتا ہے آپ تو لگاتی ہے محبت کی بات ہے ٹھیک ہے محبت کی بات ہے پیار کی بات ہے وہ بھی ہنس رہا میں بھی ہنس رہا کوئی بولے نہیں کرتا ہے ہم کیا کہیں گے آج مس موانی صاحب کے ساتھ گئے انہوں نے ہمیں دعویٰ لکھ کر دیا دعوے پر اس کے ساتھ ہو گیا سب چیزوں پر اس کے بعد ہو گیا رضا ہو گئی لیکن اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے دعوے کو ثابت کریں جناب آپ دعوے کو ثابت کریں دعوے کو اگر ثابت نہیں کر سکتے آپ کہہ کیا سامنے میں اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر کرتے اگر آپ بار بار پچھلی باتوں کو دوبارہ اٹھے گے درائل دیں گے بالکل زیادہ نہیں ہوتا تکلیف کی تاریخ پر جب ہمارا اتفاق ہو گیا ہے اس اتفاق کو اتفاق رہنے دیں اس کا جواب خبر تھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں آئندہ رشید میں جب یہ بات کریں گے مجھے اس بات کا جواب دے کر دیں جو یہ کتابیں ہیں جو یہ دو کتابیں میں نے پیش کی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سوال تکلیف نہیں ہے یا تو یہ کہ کتابیں دے دیں دے دیں مولانا نے کہا یہ ہے کہ اجتیاتی مسائل میں تقلید کرنا شرک ہے میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ یہی اشتہادی مسائل میں تکلید کرنا شرک ہے اسی پر کوئی آیت پڑے جنہوں <سؤال> <سؤال> نے آیت پڑھی ہے جی کیا آیت پڑھی ہے ماشاءاللہ اور ایسی تعریف کی قرآن پاکی لا یوشرف فی حکمی ہی کیا مطلب اس کا حکم یعنی حاکم ہے اللہ حاکم ہے اللہ اللہ کے حاکم ہونے میں کسی اور کو شریک کیا جائے تو یہ شرک ہے یہاں پر تقلید اجتہادی مسائل والی تقلید کہاں گئی اور پھر یہی مسئلہ ہے جب خود اپنی تربیت کے لیے آتی ہیں تو کہتے ہیں جی کہ اتباع والی آدمی پڑھ دیتے ہیں حکم والی آدمی پڑھ دیتے ہیں اور مسئلہ آتا ہے تقلید کا اور جب میں پڑھوں تو کہتے ہیں جی کہ اتباع ہے یہاں پر یہاں تو حکم ہے یہاں تو خلا ہے یہ مولانا میں آپ کو کہوں گا جو آپ کا یہ جوابے دعویٰ ہے یہ اپنا بڑا جو فتوا آپ نے لگایا ہے آپ مشرق ہونے کا فتوا ہے پوری امت مسلمہ مکمل دین ہنپی مالکی ہمبلی تمام پر یہ پوری امت مسلمہ پر شرک کا جو فتوا آپ نے لگایا اس کے لیے آئیے قرآن کی دیئے اور میں صاف اعلان کرتا ہوں کہ ہے باقی انہوں نے وہ جو میں نے حدیث پیش کی تھی حضرت اعتراض کیا تھا یہ دن چاہیے دن تین بار بار آپ کے کانوں کا بھی علاج کرنا پڑے گا یہ میرے پاس ہے الفقی بن مت کے اندر فرماپی ہیں یہاں رہذا اسناد ان مت وہ <سؤال> <وحی> اعتر <سؤال> آ رہا ہے اس میں اس میں ایک اعتراض ہے مجبور ہونے کا دوسرا اعتراض وہ ہے یہ ساری بات نقل کر کے اخیر میں آ کے جو بات نقل کر رہے ہیں یہ آخیر میں جو نقل آتے کر رہے ہیں پہلے بھی کہتے ہیں یہ حدیث گویا کے شہرت الحدیث روای رواتی اس کے کثیر ہیں اور آگے فرماتے ہیں دوسری سندھا سے نکل کر کے فرماتے ہیں اسماد متصل آزا اسماد متصل ورجال ہو معروف نبص یہ سند متصل ہے یہ سند متصل ہے ورجال ہوں معروف اور اس کے جو رجال ہیں معروف نبص کا ہونے میں مشہور ہیں دے رہا ہوں مولانا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ویسے نہیں پیش کیا آپ کو پتا چلے گا آج ہمکل کے ساتھ جو مناظرہ ہے یہ بھی کوئی مشکل آپ کو پتا چلے گا کتنا مشکل ہے پتہ چل جائے گا جی ہاں بالکل ہم فی مجھے ہم فی ہونے پہ اللہ کے فضل سے پتہ ہے میں فصل کے طور سے کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا میں مقلق ہوں پکڑ کے دور سکے یہ میرے پاس المک کے اپنی کے ساتھ کن سے منگوائی ہوئی اس کے اندر ہاں سنو حضرت صاحب دو سو دو ہے اس کے اندر پڑے آپ جی آپ کو نہیں جو پتا تھا آپ میرے پاس وہاں جامع حیدرآباد میں اجے پڑھاؤں گا آپ کو بزرگ بالکل آج یہی آپ مل کے بتا اس کا وزن کیا ہے یہ ہی دستے غیر یہ حدیث مشہور ہے اور ساتھ آگے وہ دوسرا پورا جو میں وہاں سے پڑھ رہا تھا وہ بھی یہاں موجود ہے دوسری کے بارے میں دوسری یہ ساتھ نکل کر رہے جانو معروف سے اس کو تلقی بالقبول بھی حاصل ہے تلقی بال ہے اور یہ جو میں یہاں سے پڑھ رہا تھا کے اندر بھی نقصان آ رہا ہے ایک تو متصل اس کو قبول کیا ہے اور حدیث صحیح کی دو تعریفیں ہوتی ہیں دوسری تعریف یہ بھی ہوتی ہے جس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے یہ لکھا ہے حصول فکیم حضرت محاد یہ میں پیش کر رہا تھا اس سے پہلے عبد اللہ علی مسعد کا وہ فرماتے ہیں جب کوئی معاملہ پیش آ جائے تو کتاب اللہ سے فیصلہ کرنا ہے آگے امرال صفی کتاب اللہ اگے فلیک ہی نبی ہوں وہ ایک قانون بتا رہے اگر اللہ کی کتاب میں موجود نہیں تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھی جائے گی حدیث کے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور آگے فرماتی ہیں کتاب ہی نبی خیال کرنا توجہ کرنا قرآن میں بھی موجود نہ ہو حدیث میں بھی موجود نہ ہو تو پھر فرماتی ہیں کہ صالحین نے جو فیصلہ کیا ہے ان کی بات مانتے ہوئے وہی فیصلہ کر وہی فیصلہ کر جو کتاب اللہ میں ہے تو وہ کر وہاں نہیں تو سنڈت کے مطابق کر اور اگر سنڈت میں بھی نہیں ملتا تو صالحین کی تقلید کر ان کے مطابق فیصلہ کر اس کے بعد دوسرا پیش کر رہا ہوں حضرت شرح رضی اللہ مزد. مزد. عمر مزد. حضرت عمر نے لکھا مزد. حضرت شرح کو پوچھتے تھے بھی جی کس طرح فیصلہ کرنا چاہیے اس میں بھی اخیر میں آ رہا ہے اللہ میں موجود جی قاضی سرح کو وہی تو کہہ رہا ہوں آپ کے کانوں کا بے بدا کرنا پڑے گا کتاب اللہ میں بھی کوئی نہیں سنت میں بھی کوئی نہیں تو سال ان کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کر عمر تقلید کران جا پہ تیرے کال کے مطابق مشرق بننا سی ما صحیح سے حکم فلاحی حکومے حکم سے عباس ان کے بارے میں آ رہا ہے کتاب اللہ عمارو نہ قرآن میں نہ حدیث میں پر نبی پاک کا عظیم و شان شاہی صدیق اس کا قول موجود ہو یا عمر کا قول موجود ہو کالبی ہی کال کا آ گیا اس کو مان لیا جو اجتہاد کیا کرتے تھے جی میں بار بار کہہ رہا ہوں اور مولانا نے وہ جو صحیح نہیں مسلم ہونے کا اقدار آ گیا ہے ابھی تو پہلے ملاقات ہوئی کا تعینتے تھے پھر ہمیں کہتے ہیں کہ انہوں نے تکلیف کے لیے آگے بڑھی سراشی کو بھی رک نہیں کو بھی رک نہیں کہا تھا میرے بھائیوں, میں تو اللہ کے نام اللہ کی کم میں شریک کہلانا ہے اللہ کے آپ رام میں شریف کہیں تو اور ایسے شریف برائے اللہ کے جو ان کو دین بران آ کر دیتے ہیں ہم <سؤال> <سؤال> <سؤال> پتا ہی نہیں نام ہے وہ کس پوایت کرنے والا اور جس روایت کو حدیز میرے نزدیک نہیں ہاتھ <سؤال> کے نام کے بارے میں ہے کہ اس کی حدیث سے اس <سؤال> کی حدیث صحیح نہیں امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کی حدیث سے کہاں <سؤال> سے اور <سؤال> اسی طریقے سے <سؤال> اپنے حدیث کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں اتنے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں کیوں اس کے کے آ گیا ہے جو ان کی تکلیف پیش کر رہے हैं جب حکمر صدیق کی تکلیف کی گئی انہیں فاروق کی تکلیف کی گئی اے محیمہ سے بھی کام کرتے تھے کہ صدیق کے صدیق اور فاروق ان کی اگر تکلیف کی جاتی تھی تو آپ نہیں کرتے حضرت صاحب ذرا میری طرف کو دیکھیں کیا کان سے سننا ہے ابھی تک آپ کو یہی پتا نہیں چہرہ میری طرف جو چھپاتے کیوں چھپاتے کیوں ہو ابھی تو مقابلہ ہو رہا ہے جی ہاں بالکل اگر ان کی تقریب کی جاتی کون سے بڑے تاریخ میں نے کتابوں کی کتابوں سے پیش کی شاعریوں کے کتابوں سے پیش کی انہوں نے کہا اشتہار تکلید نہیں اور صاحب کی دلیلیں دے رہے ہیں اور دلیل بھی کرتا رانیوں کی مجبور رانیوں کی اور جو اس میں اپنے مادہ کی حدیث پیش کی ہے اس میں اشتہار کا ذکر ہی نہیں ہے حدیث پیش کی اس میں دانا ہی نہیں والدی صاحب اگر میں تعلق کر سکتے تو کیا فرق پڑتا ہے کہہ دیں گے جواب تارہ ہم سب تعارف کریں کہ بابا کریں اپنے دعوے سے جواب تارہ تو دعویٰ آپ کے اندر نہیں پیش کر سکتا انہا کے سلط سے میں تعریف کروں گا کہ گنا کے احکام میں بھی شریف گنا شرف ہے اور متعلق قرآن حدیث کو چھوڑ کر اجمام اشتہار کو چھوڑ کر اپنے امام کی بات مانتا ہے یہ تحریر ہے جیسے تقریر دریزی والا کہتا ہے اور سب کو انصاف اس مسئلے میں لوگ شاہی کو سرجی ہے حق بھی یہی کہتا ہے انصاف بھی یہی کہتا ہے لیکن صاف میں حدیث سے بھی صابف ہے قرآن سے بھی صابف ہے نہ قرآن کی بھی نہیں مانیں گے حدیث کی بھی نہیں مانیں گے یاد ہمیں پتا ہم پر ایمان کی تقلید باقی ہے انام کا فکر کرتا ہوں انام کا کہتا ہے جب سڑک پڑے تب پڑے ملالہ کہہ رہے تھے اس نے اپنے دعوے کو ثابت نہیں کیا میں نے جو پہلے کہا تھا قرآن سے بتایا کہ اول المر ہے مجتحدین اور مجتحدین کی بات کو ماننا اتی امر کسی اور امر کسی کس کے لیے ہوتا ہے بجو کے لیے امر کے لیے امر کا گا گیا واجب کے لیے اب یہ اتباع کرنا تقلید کرنا احتجاج کرنا ائمہ کی مجتحدین کی اول المر کی واجب پرانا بتا ذکر سیوا اور عمر کا سیغا کس کے لیے ہوتا ہے وجوب کے لیے گویا کہ یہ کام کرنا واجب ہے یہ کام کرنا واجب ہے تم اور سکتا ہوں کسی آیت سے علماء نے دلیل پکڑی تکلیل کی اور حکم آر آئے اللہ تعالیٰ اور حکم اور عمر کے لیے لہٰذا تکلید کرنا واجب مقابل مقابل اس کے مقابل مولانا نے خود اعتراض کر لیا میں نے اپنے جواب کو ثابت نہیں کیا ثابت کروں گا ما شاء اللہ یہ ایک بات نکل گئی تب ثابت کروں گا جو انہوں نے کہا یہ تکلید کرنے والے اے دلیل نبی اے نبی سکتے ہیں ان کہتے حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کا ایک سبھی حکم آ جائے تو وہاں تو جب پہلے کہہ رہا ہوں کہ تکلیف ہے ہی کوئی نہیں ہے وہاں پر تکلیف ہے ہی کوئی نہیں ہے چھوڑ اپنے کال کے تبڑیاں رکھ قرآن ابلی تیم کی عبارت پیش کی اور اتماع کا فرق کیا تکلیف کے ساتھ امتی کا قول امتی کی تکلیف کی شخصی تکلیف کر کے آپ خود اپنے پتنے سے مجھتے بنا مایا کرام گھر والے بیٹھے جاتے آخ دنیا تکلیف نے پتا کوئی نہیں جو مجتحد ہوتا ہے وہ تو مقلد نہیں ہوتا وہ تو اجتہاد کرتا ہے اس کے اجتحاد کو ماننے کا نام تکلیف ہوتا ہے اجتہاد کا نام تکلیف نہیں اجتہاد کے ماننے کا نام تکلیف ہے اور یہی پیش کر چکا ہوں کہ مسائل اشتہادیہ میں ہم تکلیف کرتے ہیں. مسائل اتحادیا کے اندر پھر انہوں نے کہا جی شیخین شیخین کی تکلیف کیوں نہیں کرتے شیخین وہ مصروف رہے جنگوں جنگوں کے اندر کافروں کے مقابلے میں اگر وہ بیٹھ کے قرآن اور سنت سے اجتہاد کر کر کے اللہ پاک ان کو وقت دیتا وہ اس کر کے اشتہادات کر کے اپنی فتح مدول کر دیتے کوئی ہمارے پاس ابو بکر صدیق کی فکر پیش کر دے ہم ابو حنیفہ کی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر پتا صدیقی نہیں ہے تو اجتہ سمجھے حیدرآباد کو ایک آدمی تکلیف کرتا ہے مشتحکی تکلیف کبھی کر سکتا نا اس کے سارے مسائل لکھے ہوئے ہمارے مسائل ہرفی کے مسائل لکھے ہوئے ہے پی کی کتابوں کے اندر اور کیا ہدایا ہے لکھا اب تمام مسائل امام ابو علیفا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ موجود ہیں جو امام محمد کی چھ کتابوں سے ظواہر و روایات سے ہو کے آ رہے ہیں وہ چونکہ آ رہے ہیں امام الفا کی فکا اس طرح مدن اگر اسی طرح شیخین کی فکا مدن ہوتی یہ سوال انہوں نے لیا منکرین حدیث سے حدیث کہا کرتے ہیں جی بخاری کو کیوں پڑھتے ہو صدیق کی کوئی حدیث کی کتاب کیوں نہیں پڑھتے ہو ہم ان کو بھی جواب میں یہی کہتے ہیں کہ صدیق نے اگر حدیث کی کوئی کتاب لکھی ہوتی تو ہم بخاری کو بے شک چھوڑ دیتے صدیق کی حدیث کی کتاب کو لے لیتے لیکن چونکہ صدیق نے حدیث کی کتاب نہیں لکھی اس لیے ہم امام بخاری کی حدیث کی کتاب کو لیتے ہیں اسی طرح فتح انہوں نے نہیں لکھی اگر ان کی مدفن ہوتی فتح کھلا